لا بأخذ من الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم الذين أرضوا عنكم وأقباتكم من الرضاعة ولقوله عليه السلام يحروا من الرضاعة ما يحروا من النفر ولا يجمع بين أخطين مكاها ولا بملك يمين بطءا لقوله تعالى وأن تجمعون بين الأخطين ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله ذا اليوم الآخر فلا يجمعن ما أهو في رحم أخطين فرما صنحیح آدمی کے لیے اپنے اباؤ اجداد کی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اشاعت کی وجہ سے ان عورتوں سے, سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے ہیں ولاد مرات اولاد مراد اتنی تو بنی اولاد اپنے بیٹے اور عورتوں کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من من اور تمہارے ان بیٹوں کی بیٹے وہ یعنی بھی تم پر حرام ہیں حرام ہے ہیں ایک بار آتی اور اسلاب کا ذکر اسلام کا ذکر اسلام اس کا ذکر متبنہ یعنی بیٹھا بیٹھا متبنہ اعتبار کو ہلاک کرنے کے لیے اور اسی طرح روزہ روزہ آدمی اسی طرح اپنی رضائی ماں اور رضائی دہی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری جنہوں نے تمہیں پلایا اور رضاعت اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے من رضاعت, من النسب کی رضاعت کی وجہ سے وہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں یا رضا ہے نہ یا نسل ہے رضا سے بھی حرام ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو نسل سے حرام ہے اور اگلا اختین آدمی جو جی ہے وہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع نہ کرے اور نہ ہی مل کے زمین کے ذریعے وسیع میں جمع کرے ایک میلاپ میں جمع کرے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے کے کی جائز نہیں کہ وہ دو بہنوں کو اکٹھا کرے کیلیفوری یعنی سلام منتالہ گلیوں میں جمانئی جو اللہ آفت پر یقین رکھتا ہے جمان کے رحم اختئی تو وہ دو بہنوں کو اپنے ملاب میں جمع نہ کرے ماں ابو کو مطلب پانی ہوتا ہے رحمت دو بہنوں کا مطلب نہیں ہوتا یہاں پہ عبارت میں مسائل ذکر کر لیے ہیں پہلا مسئلہ وہ بالکل آسان ہے چاہتا ہے کہ انسان اپنے باپ دادا یا نانا وغیرہ کی منصوبہ ان کی دینوں سے بھی نہیں کر سکتا قرآن میں نسل آ گیا ثابت ہو گیا تو اس لیے تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو اور پوتے کی بیوی یعنی بیٹے کی بہو سے بھی نکاح کرنا حرام اور نجائز ہے اور کریم نے الو الو سے اس کی حرمت کو واضح بھی کر دیا یہ بھی آسان چیز ہے اب رہی یہ بات کہ منہ بولا بیٹا آیا کہ ان کی بیوی سے انسان نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو اس میں یہ بات ہے کہ جو حقیقی بیٹے ہوتے ہیں ان کی جو بیویاں وہ انسان کی بہت کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اور پنجاب میں نو کہتے ہیں اسے, اسے تو نکاح نہیں کر سکتا لیکن جو مو بولا بیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقی بارش نہیں ہوتا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا انسان کی اپنی پوش سے نکلا ہوا وہ بیٹا نہیں ہوتا تو اس بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے مسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے منگ بیٹے حضرت حضرت فرمایا ہے اور منگ والے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ہے یاد رکھیں اسی طرح جو رضائی ماں ہے یا رضائی بہنے ہیں یعنی آ, انسان نے کسی آدمی نے مثلاً زید نے اور اسی طرح سلما نے ایک عورت کا دور کیا تو وہ دونوں بہن بھائی بن کے رضا کی وجہ سے ایک اور دور کھلانے کی وجہ سے رضائی سے ان دونوں کو آپس میں نکال کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی بن چکی ہے ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دور کیا ہے اس عورت کے واسطے سے یہ دونوں بہن بھائی بن چکے ہیں, اس عورت کے واسطے سے یہ دونوں اس کے بیٹے بیٹی جب بیٹے اور بیٹی بن گئے تو دونوں آپس میں بہن بھائی بن گئے تو یہاں بھی عبارت میں ذکر کر دیا اگلی جو آئے اگلی جو عبارت ہے اس میں سارے رائے فرماتے ہیں کہ دو بہنوں کو ایک ہی نگاہ میں جمع نہ کرے نہ ہی ملتے کے بیر کے ذریعے وسیع میں جمع کرے ان کے یعنی کا مطلب ہوتا ہے پہلے بات تو آسان ہے کہ نکاح کر کے دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا حدیث میں اس کی ممانت آئی ہے اور دوسری بات پر بھی اس کی مانت آئی ہے وہ ان آدمی کو منع کیا گیا ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا کرے ایسا نہیں کر سکتا انسان کو اس کی اجازت نہیں تھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے پہلے نکاح ہوا ہے وہ ہو گئی ہے پھر اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا اور دوسری بات مل کے یمین کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ باندھی ہے ملکیت میں یہ دو باندیا ہوں اس کی ملکیت میں ہوں اور دونوں بہنے ہوں پھر وہ دونوں سے جی دونوں سے ایک ہی وقت میں ملاپ نہیں نکل سکتا اس کی سخت مانت آ ہے یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے مزید تشریح کی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آگے دیکھیے فإن تذبجت أخت أمد له قد وطئها فحن نتال سروره من أهله مضافا الى محله وإذا جاز لا يطأ الأمد وإن كان لم يطأ المنكوحة لأن المنكوحة موضوءة حكما ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم المنكوحة على نفسه في الزفد من الأسباب فحين إذن يطأ المنكوحة لعدم الجمع بطءا ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملكتك جو عبارت میں نے ابھی پڑھی ہے یہ متعلق ہے آج کل غلام اور باندھیوں کے مسائل بالکل نقید ہو چکے ہیں اس میں کوئی زیادہ سرخ پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور والے ایسا مسئلہ پوچھتے بھی نہیں آج کل ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی جو زیادہ ہی کتابیں کیڑے ہوں تو وہ پوچھ بھی لیتے ہیں بازو اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے پھر اگر کسی نے لہوس نکاح اگر کسی نے اپنی ایسی باندھی کی لہن سے نکاح دیا جس باندھی سے وہ ملا کر چکا ہے تو نکاح صحیح ہے اس لیے کہ نکاح اپنے اہل سے صادر ہو کر اپنے محل کی طرف منصوب ہے اپنے اہل سے صادر ہو کر مطلب یہ ہے کہ عاقل بالغ نے نکاح کیا ہے اور محل کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو چکا ہے جی آپل بالغ جب نکاح کرے تو اس کا نکاح ناصل ہو جاتا ہے مناسب ہو جاتا ہے یہ سیوال کا مطلب جب نکاح جائز ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی باندھی سے علاق نہ کرے ہر چھوڑ کے اس نے منقوا سے وسیع نہ کی ہو جی, جی, جی کیوں کہ منقوا حکمن موضوع ہے <تصفح> ان منقوح ولا اور جمع کی سبب منقواہ سے بھی بسی کرے الا یہ کہ وہ کو آپ پر کسی سبب سے حرام کر لے تو اس وقت وہ منقوہ سے بسی کر سکتا ہے یعنی بازی کی بہن سے نکال کیا ہے اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے اوپر حرام کر لے یوں کہہ دے کہ یہ آج کے بعد میرے اوپر حرام ہے اقرار کر لے ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے تو پھر وہ اس منقوف سے جس سے نکاح لیا ہے اس سے ملاپ کر سکتا ہے دیگر نہیں بدلنا دو بہنوں کا اکٹھا ہونا لازم آئے گا اور इसकी نے اس کی میں یاد اس میں یہ بھی جانچ کیا گیا ہے اگلی بارہ بیٹھ کی جانچ میں نے چھوڑی تھی سب وجہ और ہی نہیں تھی اور اگر آپ اس کی مزید تشریف کریے تو شرح وغیرہ سے مطالعہ کر لیجیے سب وجہ اگتا ہی نہیں بلا قرية هما أولى فرق بينه وبينهما لأن نكاه إحزابهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع السبيين لعدم القائدة أو للضرر تتعيين التفريق ولهما نفق المهر لأنه لأنه وجب للأولى منهما وأن عدمت البلاية للجهل بال صحافت ذرا کسی نے دو بہنوں سے دو آفت میں نکاح کیا اور اسے ان میں سے پہلے کا نہیں ہے. دو بہنوں سے نکاح تو کر لیا لیکن یہ ایڈم نہیں ہے کہ پہلے سے نکاح ہوا میرا تو اس کے اور ان دو بہنوں کے ماں بہن تفریح کر دی جائے گی ان کو سدا سدھا کر دیا جائے گا جو کیونکہ ان میں سے ایک کا نکاح یہ یقین باطل ہے وجہ یہ ہے کہ دو بہنے ہیں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا دو زندہ بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن میز کی سب سے مانت ہے جس اس, اس کی ممانت ہے تو یقینی طور پہ محالہ ایک کا نکاح تو باطل ہو چکا اور ان کتنا ہونے کی وجہ سے یعنی یہ نہیں پتا کہ پہلے کتنے نکاح ہوا ہے یہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو مستعین کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے گنجائش بھی نہیں ہے لہٰذا یہ حالت کے ہوتے ہوئے نکاح نافذ کرنے کی بھی کوئی شکل نظر نہیں آتی اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یا یہ کہ ضرور ہے لہٰذا تفریح وہ ضروری چیز ہے کہ کے درمیان میں تفریح کر دے گا اور ان دونوں کو رسبت مہر ملے گا اس لیے کہ یہ نصب تو ان میں سے منقوع کے لیے ثابت ہوا تھا لیکن ادلیت کے مجبور ہونے کی وجہ سے اس کی ولایت ختم ہوگی اس لیے اس نصب کو ان دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا مثال کے طور پہ پانچ سو کے بعد دستیا تو دونوں کو اڑائی سو اڑائی, اڑائی سو روپئے دیا جائے گا اور ایک وکیل لہو سے ایک بولئے بھی ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو ابلیت کا دعویٰ کرنا ضروری ہے دونوں میں سے ہر کوئی کہے کہ جی میرا نکاح پہلے ہوا ہے میرا نکاح پہلے ہوا ہے تاکہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے اور جو نکاح کی مستحد بنتی ہے اس کا نکاح چل پڑے تو یہاں پہ یہی مسئلہ کر دیا ہے اول تو یہ کہ دو بہنوں سے نکاح کیا لیکن پتا ہی نہیں ہے سرے کس سے پہلے نکاح ہوا ہے یہ بات معلوم ہی نہیں ہے تو پہلی ان میں سے ایک کا نکاح تو صرف باطل ہو جائے گا ختم لیکن اب چونکہ دونوں میں سے کسی کا پتہ نہیں ہے کہ پہلے جس کا بعد میں جس کا ہوا کیونکہ بعد والے کا نکاح ختم ہو جائے گا دو بہنی ہیں ایک کے ساتھ پہلے نکاح ہو گیا اور اس کے اوپر ہی دوسری کے ساتھ نکاح ہو گیا تو دوسری کا نکاح تو ویسے ہی باطل ہے وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا وہ نکاح نافیز نہیں ہوتا لیکن اب چونکہ یہی بات پتہ نہیں ہے کہ پہلی گونٹی ہے دوسری گونٹی ہے جس سے نکاح ہوا ہے اب اس میں جہالت آ گئی تو لہذا جہادت کی وجہ سے دونوں کا ہی نکاح نافذ نہیں ہوگا یاد رکھیے جی اور اگر یہ صورتیں مشکل ہوں تو اس صورت میں ان کو نصف مہر دے کے مثال کے طور پر مہر ہزار دے بندہ تھا برابر برن تقسیم کر کے دونوں کے درمیان میں اور اس انسان کے درمیان میں مرد کے درمیان میں جس نے نکاح کیا ہے تاکہ ان کے درمیان میں جدائی کر دے گا نکاح ہی ختم کر دے گا اور مسئلہ ختم ہوگا اور بنتی اختی ہے اور آدمی جو ہے وہ عورت کے ساتھ یا اس کی خالہ یا اس کی بتیجی یا اس کی بانکی کو نکال میں جمع نہ کرے عورت کے ساتھ آزام اس کی پھوپھی کو اس کی خالہ کو اس کی بتیجی کو عورت کی بتیجی کو اور عورت کی بھانجی کو جمع نہ کرے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت سے اس کی بھوکی یا خالہ یا بتیجی یا بھانجی پر نکاح نہ کیا جائے اور یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور کی وجہ سے کتاب اللہ پر جہاسی کرنا جائز ہے کیونکہ کتاب اللہ میں حامات کایا یہ تمام قس کی ذکر کر دی گئی جن سے نکاح کرنا آرام ہے نکاح نہیں کر سکتے اور جن میں پھوکھی تالا اور اسی طرح بچی یا بھانسی کا ذکر نہیں ہے ان میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے اور حدیث مشہور ہے اور مشہور حدیث کی وجہ سے کیونکہ پرانے تو ان کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیث مشہور ہے حدیث مشہور کی وجہ سے کتاب اللہ پر زیادت جائز ہوتی ہے تو یہ بھی گویا کہ کتاب اللہ کے حکم میں آئے گی ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی جانتی ہے کہ معاشرے میں رکھنے کے لیے، یعنی برادری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے ساتھ اس کی خوفی وغیرہ کو یا اس کی بانجی کو یا اس کی بگیجی کو یا اس کی خالہ کو نکاح میں نہ لایا جائے وجہ یہ ہے کہ آپس میں جو چکرش ہوگی لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے جی ہاں اور یہ یہ چیز جو ہے یہ قطع رکھنے کا سبب بن جائے گی اور ہر وہ چیز جو قطع رکھنے کا سبب بنے وہ حرام ہوتی ہے وہ ناجائز ہوتی ہے یاد رکھیے اگلی بارجمہ دیکھیے اور آدمی ایسی دو عورتوں کو جمع نہ کرے نکاح میں ایک مرد ایک کو مرد صبر کر لیا چائے اگر میں سے ایک مرد ہو تو اس کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہ ہو کیونکہ ان کے مابین جمع کرنا یہ فصحیت رحم کا سبب بنے گا اور وہ کرافت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہی فتح رحم کے لیے بھی فتح رحم, رحم کے لیے بھی محرم ہے اور اگر ان کے درمیان حرمت رضا کی وجہ سے ہو تو پھر ان کے مابین جمع کرنا اس دلیل کی وجہ سے حرام ہوگا جو ہم اس سے قبل بیان کر سکتے ہیں جو اس کی عبارت ہے صاحب ادان نقل کی ہے اس میں امام قدیم رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ کُلیا ذکر کر دیا کُلی طور سے یہ ذکر کر دیا ایسی دو عورتیں کہ جن میں سے ایک کو اگر مرد صبر کر دیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہوتا ہو نہ بنتا ہو تو ایسی دو عورتوں کو آدمی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا یہ ایک ضابطہ بیان کر دیا اس عمارت کے اندر مثلاً اور, کو اور اس کی چچیزات بہن کو جمع کر لیا یعنی ان دونوں سے نکاح کر لیا اگر ان میں سے کسی کو مزکر فرق کر لیا جائے کے طور پر عورت کو جو ہے وہ ہم مرد صبر کر لیتے ہیں ادھر سے چچیزاد بہن ہے ٹھیک ہے تو لا لامحادہ یہ چچا زاد بہن بھائی ہو جائیں گے اور شرم ان کا نکاح صحیح ہے تو ان کے ماں بہن جمع نکاح یعنی ان کو نکاح میں جمع کرنا درست ہے اور اگر ایسے ہے کہ ایک کو مذکر کرے دوسری کو محنت رہے ان کا آپس میں نکاح کرنا صحیح نہیں بنتا تو پھر نکاح کرنے کی تو پھر ان دونوں کو آپس میں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر نکاح ٹھیک نہیں ہوگا مثال کے طور پر جیسے پھوپھی اور اس کی بتیجی ان دونوں کو جمع کر لیں اب اگر پھوپھی کو ہم پھوفنا تصور کر لیں اس کو مذکر مار لیں تو پھوٹا کا اپنی بتیجے سے نکاح کرنا چاہے گا اسی طرح پھوپھی بتیجی کو جمع کیا بتیجی کو بتیجا سے کر لیں تو بھتیجے کا اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے تو ہر وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مذکر یعنی مطلب تصور کر لیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں ان دونوں کو ایک نکا اپنے ساتھ نکامے یعنی ان دونوں کو نکامے لینا جائز مرد کے لیے نہیں ہے یہی جان کرنا چاہ رہے ہیں یہ فارمولہ آخر میں جو ہے وہ بلیماروئی نہ عبادت کا مقصد کیا ہے اگر دو عورتوں کو جمع کرنا اس کی حرمت اس کا سبب رضا ہو یعنی رضائی طور پہ یعنی اگر دو عورت ایسی عورتوں کو جمع کر رہا ہے کہ وہ رضائی طور پہ دونوں بہنیں بن رہے ہیں تو پھر اس حدیث کی وجہ سے ان کو جمع کرنا حرام ہوگا جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا رضا ماریا پر ملنا کر دیسان وہ دو رضائی بہنیں اگر آپس میں دو بہنیں ہیں بہنیں ہیں تو ان دونوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جمع بہن کو ٹین کرنا لازم دکھائے گا اور حدیث میں بیچ میں باندھی کے مسائل ذکر ہوئے ہیں کچھ باندھی وغیرہ کے مسائل کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جن کو آپ شرح سے دیکھ لیجیے گا ان ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے اور اس میں بھی اچھی کوئی مغلک بات نہیں ہے کوشیدہ بات نہیں ہے اگر پھر کیا ہوتا ہے تو تحریک کی جی شرح سے مطالعہ کر لیجیے گا پچھلے مسئلے کا اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش ہے